وعلیکم جی وعلیکم السلام صاحب آج کل داڑھی کے متعلق کوئی اختلافات ہے کیا ایک موٹی داڑھی کے بھائی مذہب کا کون سا ایسا مسئلہ ہے جس میں اختلاف نہیں تشریف رکھیں یا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مذہب کیا ہے نا لوگ خدا کو نہیں مانتے خدا میں اختلاف رسول کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اختلاف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا مانتے ہم کیا جانتے ہیں جو اہل سنت مسلمان ہیں ان کا کیا اب یہ ٹھیک ہے آپ نے مسئلہ پوچھا ہوا یہ اصل میں ڈاڑی میں لوگ جو بحث کرتے ہیں کہ اس کا طول اور عرض جو ہے وہ کہیں نہیں یہ ان کی خام خیالی جب حدیث شریف میں فرمائے کہ ڈاڑی بڑھاؤ اور موچ تراشواؤ ترشواؤ اب اس سے تو مطلب یہ ہوا کہ داڑی بڑھانا ہے اب کتنی بڑھائی جائے حضرت عبداللہ اللہ ابن عباس یا حضرت عبداللہ ابن عمر اس سے پتا لگا کہ داڑی کتنی ہونی چاہیے وہ داڑھی کو اپنی مشت میں لے کر کے ادھر سے کاٹ دیا کرتے اب اس سے پتا لگا کہ ایک قبضہ ڈاڑی ہونی چاہیے ایک مٹھی ٹھیک ہے یہ داڑھی کی مقدار مونچھیں ترشوائیں مچھوں کو کم کریں اس سے علماء نے یہ استعلال بھی کیا کہ موچھوں پہ اس طرح لگانا یہ بھی مکرو ہے مونچھیں پست ہونی چاہیے پھر بعض حدیثوں میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی ڈاڑی اتنی گھنی تھی کہ سینہ چھپا لیتی تھی اس سے بھی پتا لگا کہ حضور علیہ السلام کی ڈاڑی جو ہے وہ بڑی تھی اور تمام صحابہ کرام علی مریدوان پھر ان کے بعد تابئن طب تابین علماء مشتدین سب کا یہ مسئلہ کہ ڈاڑی ایک قبضہ ایک مشت ہونی چاہیے شیخ محقق شاہ عبد الق محدودی دہلی یہی لکھا اور اعلی حضرت فاضل بھی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی فتوا دیا آپ سوال کر رہے ہیں خود موبائل سن رہے ہیں آپ توجہ تو فرمائیں نا جب آپ کے سوال کا میں جواب دے رہا ہوں آپ تو موبائل میں مشغول ہوں تو اس سے مزا تو نہیں آئے گا دینی بات جب ہو تو ہم تنگوش اس کو سنا جائے سمجئے خصوصاً حادیث سے مقدس جب ہو اگر امام مالک ہوتے تو کم سے کم ستر درے آپ کو سزا دیتے حدیث شریف میں ہے داڑھی بڑھاؤ موچھے ترشوا لہذا یہ لوگوں کہنا کہ خشخشی داڑھی جو ہے وہ بھی داڑھی ہے خشقشی داڑھی جو ہے اس میں اگر امام نماز پڑھاتے تو نماز واجب ہے یہ مذہب ہے اور اسی پر ہمارا یعنی علماء مشتدین کا فتوا جی فرمائیے